خلاصہ یہ عقید الاجا مرجیا کے اس عقیدے نے مسلمانوں کے اندر سے اور امت کی اکثریت کے ضمیر سے توحید الاحیہ اور توحید الحاکمیہ کے عقیدے کو کھرش ڈالا ہے اس عقیدۃ الرجا نے فقد مسخت عقیدۃ الارجائی توحید الحیہ و الحاکمیہ فی ضمیر اکثر الامہ اس عقیدۃ الرجا کے تباہ کن اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت کے ضمیروں سے اور امت کی اکثریت جو ہے توحید الوہیا اور توحید الحاکمیہ کو نہیں سمجھتی کہ توحید الحاکمیت بھی کوئی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارے حاکم ہیں اللہ تعالی ہی کا حکم ہم پر چلنا چاہیے اور اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہیں یہ عقائد متزلزل ہو گئے مسلمانوں کے دلوں سے حتی اصبح الحکام المرتدون العمال انزل بغیر حتیٰ کہ وہ حکام جو کہ مرتد ہیں اور وہ ایجنٹ حکمران جو کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین نافذ کرتے ہیں الظالمون علی رعت و اہل ملتی الفا سقون فی سلوک و اوالم الکرونتی رب جو اپنے چال و چلن میں رہن سہن میں فاسق ہیں اور جو اپنے رب کی شریعت کے کافر ہیں یہ آج علماء کی اکثریت کے نزدیک مسلمان ہو چکے ہیں اور گویا کے نعوذ اللہ قرآن کریم اس طرح نازل ہوا ہے ومل یخ کمبیما انزل اللہ فولہ کحم المومن الصالح کہ جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتے وہی مومنین ہیں وہی صالحین ہیں ولی سکما نزل ابلحق ولادلی وسد قرآن ایسے نازل نہیں ہوا جیسے کہ حقیقت میں نازل ہوا ہے جیسے کہ سچ ہے اور جیسے کہ انصاف ہے فولا کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں فولا کہ ظالمون وہ لوگ ظالم ہیں فولا کہ فاسقون وہ لوگ فاسق ہیں عقیدہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ وہ حکمران جو کہ مرتد ہیں وہ حکمران جو کہ کفار کے ایجنٹ ہیں وہ حکمران جو کہ اللہ کی شریعت کو بطور دستور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ حکمران جو کہ اپنے رہن سہن اور طرز معاشرت میں فسق و فجور کی بدترین مثال ہیں ان کے بارے میں اکثر علما اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور یہ صالحین ہیں اور یہ اولیاء و امور شرعیین ہیں کہ ہمارے شرعی ولاد الامر ہیں شرعی ہمارے امیر ہیں یہ کہا جاتا ہے جیسا کہ امام شہید سید قطب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے اس معاملے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ ایسے نازل ہوا ہے صالحون۔ کہ جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق حکمرانی نہیں کرتا وہی مومن ہے وہی صالح ہے اور ایسے نہیں جیسا کہ حقیقت میں سچ میں اور انصاف کے مطابق جو قرآن نازل ہوا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ عقیدہ اس حد تک بگڑ چکا ہے اس عقیدت الارجانے لوگوں کے دلوں سے توحید الالوہیہ کے عقیدے کو اور توحید الحکیمیہ کے عقیدے کو کرش ڈالا ہے اور آج لوگوں کو آپ سمجھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں پھر آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشرک شخص موحد شخص کے ساتھ توحید کے مسئلے پر جھگڑے گا اللہ اکبر بات تعجب کی ہے ایک شخص سے جو کہ توحیدی ہے توحید پرست ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر توحید کے تمام اقسام پر اس کا ایمان ہے اس شخص کے ساتھ آج جمہوریت پرست لڑتا ہے اس شخص کے ساتھ آج کمسٹ لڑتا ہے اس شخص کے ساتھ آج سرمایہ دارانہ نظام کا پجاری لڑتا ہے کس موضوع پر توحید کے موضوع پر لڑتا ہے عجیب بات ہے آپ جب اس کو توحید الحکمیا کی بات کہیں گے تو فوراً یہ کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے بھائی مسلمان سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بات تو الگ ہے وہ تو اس نتیجے پر ہے جب آپ توحید الحاق می کو مانیں گے توحید الحاقمیہ کو نہیں مانیں گے تو پھر مسلمان کیسے ہوں گے آپ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وہ ہوا احکم الحاکمین علیہ صلاح بےحکم الحاکمین کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے تب اب آپ بلا کہ یا لا کہیں گے آپ کو بلا کہنا پڑے گا کہ یقینا اللہ تعالی تمام حاکموں کے حاکم ہے تو جب اللہ تعالی تمام حاکموں کے حاکم ہے اور کوئی شخص توحید الحاکمیہ ہی کو نہیں مانتا ہے اور جمہوریت کو مانتا ہے اور جمہوریت کا بطور نظریہ اور عقیدہ اختیار کرتا ہے تو شخص کے کافر ہونے میں اور مشرق ہونے میں کوئی شخص شبہ کیوں رہ جاتا ہے جب آپ اس طرح کے مناظرے اور اس طرح کے مباحثے دیکھیں گے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ پیشنگوئی زندہ شکل میں نظر آئے گی کہ ایک ڈیموکریٹ انسان ایک توحید پرست انسان کے ساتھ مسئلہ توحید پر جگڑتا ہے مِن مناح فساد لد میرے بھائیو یہ عقیدے کے فساد کے سلسلے میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو کہ اس وقت عوام اور خواص میں پھیل گئی ہے خاص کر کے وہ لوگ جن کے دلوں میں آج بھی تھوڑی بہت دین کی اہمیت اور منزلت باقی ہے ان کے اندر بھی ہزار قسم کی خرافات ہیں بدعتیں ہیں وہ تعلق بالوات اول قبور مزارات و مردوں کے بارے میں ان کے عقائد قبروں کے بارے میں ان کے نظریات مزاروں کے بارے میں ان کے عقائد شوبتآبازوں کی شوبتآبازیوں سے متاثر ہوئے لوگ جب آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے ہاں راند اکثر سبل تدین اور یہ خرافات اور بدعتیں آپ کو کن لوگوں میں ملیں گی ان لوگوں میں جو کہ دینداری کی طرف منسوب ہیں یہاں آپ کو سرف صالحین میں سے کسی کی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ بیدایتی تو دیندار حضرات ہی ہوتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ دیندار حضرات کیسے بیدایتی ہوں گے تو بھئی جو بے دین ہے اس کو بدعت سے کیا تعلق ہے وہ تو فرائض اور واجبات ہی سے لا تعلق ہے تو بدعات کیوں کرے گا بدعات تو اضافی چیزیں ہوتی ہیں نا تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے ان بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب قربانی کا یہ ثواب ہے تو قبر پر جا کر قربانی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا وہ اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنا لیتا ہے اور پھر ان شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب پیغمبروں کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان کے احترام کا اتنا بڑا اجر ہے تو پیغمبر کے علم کا جو وارث ہے اس کے احترام کا کتنا بڑا ثواب ہوگا اس صحیح بنیاد پر وہ غلط عقائد قائم کر دیتا ہے پھر اپنے پیروں مولویوں اماموں سے اس طرح کے نظریات وابستہ کر لیتا ہے جو کہ اسے شرک تک پہنچا دیتے ہیں پھر کچھ جاہل وہ ہوتے ہیں جو کہ ان سے بچے بھی مانگتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا باللہ اور کتنی ساری باتیں ہیں تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ دینداروں میں پائے جاتے ہیں بے دینوں کو تو ان چیزوں سے غرض ہی نہیں ہے ان کو تو نماز ہی نہیں آتی کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بدعتیں کہاں کریں گے بدعت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر دینداری ہوتی ہے بات سمجھ میں رہی ہے کہ نفلوں کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو چلو کسی خاص رات میں خاص طریقے سے عبادت کریں گے اور اپنی طرف سے منگڑت قسم کی روایتوں کو لگا کر وہ منگڑت قسم کی عبادتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب ہمیں مل رہا ہے حالانکہ ایک بدات ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ عبادت جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اس کا ثواب تو کجا عذاب بہت سخت ہے بات سمجھ رہی ہے